بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانجیر نفی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے ثم اسفل اسلین پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا دین امنو وعملوا الصالحات فل اجر اج ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے فما يكذبك بعد تو اے آدمزاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے